الحمد الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول الله وعلا آلکا و اصحابك يا حبیب الله الصلاة والسلام علیك يا نبی الله وعلا آلکا و اصحابك يا نور الله حضرت سکرنا ابو امامہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے بروی ہے کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب میرا وشال ہوگا تو وہ مجھے ہر ایک درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک سنائے گا صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی سیدنا ابو وائل شفیق بن سلم رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں ان کی زیارت کے لیے گیا تو انہوں نے جو کی روٹی اور پسے ہوئے نمک سے ہماری میزبانی کی ہماری مہمان نوازی کی میرے دوست نے ایک خواہش کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ اس کھانے کے ساتھ اگر پودینہ بھی ہوتا تو کیا ہی خوب ہوتا تھوڑی ہی دیر گزری کہ حضرت سلمان ساسر اللہ تعالیٰ باہر گئے اور اپنے استعمال کی ایک چیز گروی رکھ کر پودینہ لے کر تشریف لے آئے جب ہم کھانا کھا چکے سیدنا شفیق فرماتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے دوست نے دعا پڑی الحمدللہ للہ کنا بزا کا نا یعنی تمام تریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں عطا کردہ رزق پر کناعت کی توفیق بخشی تو سلمان فاصدی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم موجود رزق پر کناعت کرتے تو میرا وہ برتن ابھی گروی نہ ہوتا میرے مز نہیں ہے اس ناظرین یہ جو حکایت میں نے سنائی ہے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے اندر میزبانی کا ذکر بھی ہے اور مہمانی کا ذکر بھی ہے مہمان نوازی کا ذکر بھی ہے مہمان کا معاملہ بھی ہے میزبان کا معاملہ بھی ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آج ہم بھی کہیں پر جاتے ہیں مہمان بن کر جاتے ہیں اور بعض اوقات لوگ ہمارے ہاں مہمان بن کر آتے ہیں یعنی آدمی کبھی مہمان ہوتا ہے کبھی میزبان ہوتا ہے اور کبھی مہمان اور میزبان دونوں کسی ملی جلی کی فیت میں بھی ہوتا ہے باہر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر سے مثالی معاشرہ اگر بنانا ہے تو اس کے اندر مہمان نوازی کو بھی فروغ دینا ہوگا اس سوال سے ایک مجرم گلسہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سلور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دین اسلام میں مہمان ایک نعمت کی حیثیت رکھتے ہیں مہمان کو اللہ زبل کی رحمت قرار دیا جاتا ہے کسی کا آپ کی دہلیز پر آنا یا کسی کو اپنے گھر مدعو کرنا دونوں صورتوں میں یہ قابل عزت و احترام ہے مہمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اس دور میں مہمان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے یہ برتی سوچ معاشرے کا نظام خراب کر رہی ہے خواہ وہ اپنا کوئی قریبی ہو یا کوئی اور رشتہ دار بس میل جول ایک رسمی انداز اختیار کر گیا ہے مہمان نوازی میں کسی سے کھانے کا پوچھنا تو کجا چائے پانی کا پوچھنا بھی ایک بوجھ محسوس ہونے لگا ہے کیا مہمان نوازی ہمارے معاشرے سے اپنا مقام کھوتی جا رہی ہے جس معاشرے میں مہمان نوازی کو بوجھ سمجھا جائے تو پھر کیسے بن سکتا ہے وہ معاشرہ مثالی معاشرہ ضرور پوچھیں گے سے مدرس پھول بھی لیں گے لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں آج زکاط کا نصاب کیا ہے جون دو ہزار سترہ کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس ہزار پانچ سو روپے آٹھ جون دو ہزار سترہ کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس ہزار پانچ سو روپے جون ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس پانچ سو روپے سبحان اللہ تعالی ہمیں انفاق فیصب اللہ کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وال کی زکوٰۃ جلد از جلد ادا کرنے کی سارت نصیب فرمائے مہمان نوازی آج کا ہمارا موضوع ہے نگران مرکزی مجلس شراہ حدت مولانا حاجی محمد عمران تاریخ حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں انشاءاللہ شاء اللہ انشاءاللہ نگران احمدنی پھول بھی لیں گے فرمائیے حضور کے وہ جو مدنی گلدستہ چلا اس میں بھی یہ بات ہے کہ آج کل کوئی مہمان آتا ہے تو لوگوں کا دل یہی یہ ہوتا ہے کہ یہ آیا ہے تو یہ چلا بھی جائے بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا الحمدللہ بڑی بڑی اقوام بڑے بڑے خاندان بڑی بڑی کمیونٹیز ایسی بھی ہیں کہ جو مہمان کی خوب مہمان نوازی بھی کرتے ہیں لیکن بعض اوقات مہمان کے بارے میں یہی یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ اب چلا ہی جائے یا کوئی کھانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے تو کھانا اسپیشل آ رہا ہے اور اچانک بھی مہمان آ گیا تو اب یہ بندے کے ذہن میں بھی ہوتا ہے یار کھانا سائڈ پہ کر لیں اسپیشل وہ, وہ بعد میں مل کے کھا لیں گے اور مہمان کو یوں ہی جو ہے وہ بعض تنخواہ بھی دیا جاتا ہے کیا فرمائیں گے آپ الحمدللہ رب العالمین المین والسلام سلات وسلام علیہ سیدم سلیم اگر پہلے دو سوال میں کر لوں اجازت ہے اتخر سے کریں گے نہیں آپ سے کروں گا جی شروع سے بول تو آپ ہی رہنا ماشاءاللہ پہلا تو یہ کہ یہ جو زکوٰۃ کا جو نصاب آپ چاندی کے حساب سے بیان کرتے ہیں یہ پوری دنیا کا ہے نجی پاکستان کے لیے پاکستان کا تو ایک تو اس میں یہ ہم وضاحت کر دیا کریں کہ پاکستان میں فلاں تاریخ کو زکوٰۃ کرنے نصاب چاندی کے حساب سے کیونکہ دنیا میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے تو غلط فہمی نہ ہو جائے کسی کو دوسرا یہ کہ آپ نے ابتدائی اپنے کلام میں فرمایا کہ بہاد آدمی میزبان بھی ہوتا ہے مہمان بھی ہوتا ہے ملا جلا سا رہتا ہے وہ کون سی کیفیت ہوتی ہے تھوڑا میں کنفیوز ہو گیا کہ ایک وقت میں انسان مہمان بھی ہو مہمان بھی ہو بلکل بلکل بلکل بلکل بلکل یہ کیفیت ہمیں آپ نہیں بتائی تھی ایک دفعہ اچھا ہاں جی سلسلہ تھا لبئی یہ مجھ پر آئی ہے جی آپ جواب میں دینے نا جی لبئی سلسلے میں آپ نے کہا تھا کہ بعض اوقات بندہ کہیں پر جاتا ہے مہمان بن کر لیکن جو چونکہ کلوزنیس ہوتی ہے اس خاندان کے ساتھ تو بندہ جو ہے وہ سرونگ میں محفوظ ہو جاتا یہ آپ نے بتایا تھا کہ اسپیشل کھانا دعوت میں ایک کیسے مل سکتا ہے نے تو یہ سیکھا اس بات سے آپ نے کی عمل کیا ابھی تک اصل میں میزبان یو مطلب ان معنوں کا ہوتا ہے کہ وہ جاتا تو ایز اے گیسٹ ہے لیکن وہاں اپنی وہ بڑی دعوتوں میں ہوتا ہے بڑی سروسز دینے میں اور جیسے آپ شامل ہو جاتے ہیں دولہے کے دوست ہوتے ہیں یا رشتے دار ایسے کلوز ہوتے ہیں تو وہ کھانا کھلانے میں مصروف ہو جاتے ہیں لیکن وہ رہتے مہمان وہ اخلاقی پر اپنا وہ میزبان کا بوجھ بانٹ رہے ہوتے ہیں اسی طرح میل سنت کبھی میزبان مہمان ہی ہوتے ہیں لیکن پھر آپ وہ اجازت دے لیتے ہیں کوئی اختیارات لے لیتے ہیں اور پھر یہ اس کو پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کو پوچھ رہے حتیہ کے بعد اوقات تو میزبان کو بھی بابا ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ آئیے نہ بیٹھ جائیے نہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے تو یہ تو خیر وہاں کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے البتہ چلتے ہیں اپنے موضوع کی بنیاد کی طرف دیکھیے مہمان نوازی یہ اللہ کے کے نیک بندوں کے اوساف رہے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل علیہ نبینہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبردست مہمان نواز تھے کئی کئی میلوں کا سفر طے کر کے بھی آپ مہمان ڈھونڈا کرتے سبحان تھے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی مہمان نوازی کے کیا کہ ہے کہ تمام انبیاء کرام میں جتنے اوساف و کمالات ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام اسافوں و کمالات کے نہ صرف جامع ہیں بلکہ آپ میں وہ اوصاف و کمالات مالت درجہ اتم موجود ہیں صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح کئی ایسے بزرگان دین صحبہ کرام اولیا کرام گزرے ہیں کہ جن کی سیرتیں باقاعدہ مہمان نوازی سے منسوب ہیں اور ان کے لیے خوشی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر خیر فرمایا تفویر نہیں میں لکھا ہے کہ آپ مہمانوں کی شیر مال کھلا کر ان کی دو فرمایا کرتے تھے شیر مال کھلا, کھلا جی اللہ تو شیر یہ دودھ سے ہے جی شیر خار بچہ ہاں جی ہاں جی دودھ, والا دودھ سے تو یہ شیر مال میں دودھ ڈالا جاتا ہے صحیح اور یہ اس سے بنتی ہے لذیذ لذیذ ہوتی ہے اور ہم آج اگر ہم اس کو کھائیں تو بھی لذت ملتی ہے مگر وزن بھی بڑھاتی ہے ٹھیک ہے جی جی جو تھا وہ پتہ نہیں کیسی تھی شیرمال وہ مل جاتی تو ایک لقمہ ہی سب کچھ کر دیتا اس کی زیارت ہی شاید ہمیں بیار کروانا خیر چلتے ہیں ہم مہمان جو آپ نے ابتدائی حکایت بیان کی نا روایت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑی ایمان افروز روایت ہے کہ بسا اوقات مہمان نوازد اپنی جگہ پر آپ کا موضوع ہے لیکن میں چاہوں گا کہ ہم یہ بتائیں کہ مہمان کو کیسا ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت کئی جگہ پر افطار ٹیسٹی ماں ہوتے ہوں گے لوگ افطار پر بلاتے ہوں گے گیٹ ٹوگیدر بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بیٹھے بٹھائے مہمان جو ہے نا وہ بوجھ بن جاتا ہے یعنی مہمان بعض اوقات اپنی حرکات سے ہی میزبان کا یہ ذہن بنا دیتا ہے کہ یار آج کے بعد مہمان نہیں آنے چاہیے تو میزبان کو خود بڑی ہی اس میں میزبان کے اپنے بدنی پھول ہیں کہ میزبان کو کیا کرنا چاہیے اول تو جو اس کے سامنے کھانا پیش کیا جائے وہ صبر شکر کے ساتھ وہ کھانا کھائے اور اگر خان خان خان تو کیا کرے ہاتھ روک لے اعتراض بھی نہ, نہ سامنے والے کو بھی کیا دعوت کی ہے اعتراض نہ نہیں اس کی دل آزاری کرنے کا اس کو ہم حق نہیں دیں گے جب اتنی جو ہے بلایا ہے چاہت کی ہے تو کھانا تو ڈھنگ کا ہونا چاہیے کھانا یا رسم اللہ کھانا اس کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن ہر ایک کو کھانا سمجھ میں نہیں آیا ضرور ہوتا ہر گھر کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر گھر کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے اور میں اگر آپ کے گھر اگر کبھی نصیب ہوا آنا تو میں آپ کے گھر کا اگر کھانا کھاؤں گا تو آپ کے گھر کے ٹیسٹ میں اور اگر اتر بھائی نے کبھی بلا لیا ان کے گھر میں اگر کھانا کھائیں گے تو ان کے گھر کے ٹیسٹ میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق ہوگا اور وہاں سے میرا جو کمپیرزن ہوگا شاید میرا سے کو موازنہ کروں گا عموماً کوئی نہ کوئی کمپیریزن ہوتا اپنے گھروں میں بیسٹ ہے اپنے ہاں تو پھر اس کو آپ کو مجھے میرا پہ گھر بلانا پڑے گا دینی پڑے گی اللہ تو یہ ہوگا تو اس <laughs> میں مطلب کہ میزبان کا کام اچھی سے اچھی توازو کرنا ہے مہمان کی جی کہ اس کو پسند آ جائے گا لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مہمان سوالات کرے جیسے بھی آپ نے کہا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ایک شے گروی رکھنی پڑی اسی طرح ایک اور شخص بھی مہمان بن کر گھر پہ گیا تھا تو اس نے بھی اسی طرح مطالبہ کیا تو ایک گھر والے کو اپنی کوئی برتن وغیرہ گروی رکھ کر لانا پڑا تو وہ بھی کھانا کھانے کے بعد یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے یہ دیا کائنات اور تو کیئنات کرتا تو مجھے میرے گھر کا سامان گروی نہ رکھنا پڑتا تو تنقید کرنے سے بیجا تنقید کرنے سے جو پکاتے ہیں ان کا بھی دل دکھتا ہے جو اہتمام کرتے ہیں ان کا بھی دل دکھتا ہے آدمی صبر شکر کے ساتھ جائے نہ پسند آئے تو ہاتھ روک لے کھانے میں تنقید نہ کرے اور اس کی کمزوریاں نہ نکالے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اسی طرح کی کیا ہیں باق؟ کیا باق؟ سبحان اللہ. بڑے پیارے مدنی پھول بیان کر رہے ہیں آپ یہاں ایک اور بات بھی حضور کے جب مہمان آتے ہیں تو بعض اوقات وہ جیسے کہتے نا بور گیا بستر اپنا منجی بستر لگا لینا اس کسی بھی کیفیت بعض اوقات ہو جاتی ہے اب آتے ہیں پھر جانے میں یا پھر تاخیر کرتے ہیں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ بندے کا اسکیجل ریس بارہ جس بندے نے بنایا ہوا ہے جس نے صبح کام پر جانا ہے اس نے کھانے کی رات کے کھانے پر کسی کو بلایا ایک تو وقت پر نہیں آئیں گے ایک بات اچھا پھر لیٹ آنے کے بعد اب کھانا کھا کے اب بیٹھے رہیں گے آپ گپے ہانگتے رہیں گے گپے مارتے رہیں گے اب بندہ بےچارا مروت میں کیا بولے بھائی ابھی آپ چلے جائیں نہ چلے جائیں وہ بے چارا میزبان برداشت ہی کر رہا ہے اور دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے یہ جائیں جان چھوڑیں اور میں سو اور صبح باقی کام بھی کر رہے ہیں تین دن مہمان نوازی ہے صحیح ہے نا چوتھے دن ضیافت ہے مہمان کو کسی کے گھر پہ بھی جاتے دیکھئے اس کی بھی دو تین صورتیں جیسے آپ نے بیان کیا نا ایک تو ہوتا ہے کسی کے گھر میں شادی ہے اس نے مہمانوں کو ویسے تین چار پانچ دن کے لیے انوائٹ کیا ہوا ہے کہ میرے بیٹے کی ہے میری بیٹی کی شادی ہے آپ آئے اب اس نے انوائٹ کیا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے پچاس لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے ان کو میں نے دعوت دی ہے اور وہ خود اپنا گھر بار چھوڑ کر آئیں گے دیکھیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آتا ہے نا وہ خود بھی آزمائش میں ہوتا ہے یعنی کہ گھر کے اندر جو سہولت ہوتی ہیں وہ یہاں تھوڑی کوئی بھی کیسی جگہ پر سہولت تھوڑی ملے گی تو ان کو آ, سہولت مہیا کرنا ان کو کھانا مہیا کرنا ان کو آرام کا وہ صورت حال درست رکھنا یہ ڈیفینیٹلی میزبان کی ذمہ داری ہوگی اگر اس نے چار یا پانچ دن کے لیے تین دنوں کے لیے اگر بلایا ہے بیس 25 تیس مہمانوں کو تو ڈیفینیٹلی اس نے سوچ کر بلایا ہوا کہ ان کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا ان کو رہائش بھی دینی پڑے گی اور یہ یہ ساری چیزیں مجھے کرنی ہے تو اس میں تو اس کو مہمانوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا ہاں مہمانوں, مہمانوں کو چاہیے کہ ایسے موقع پر بیجا فرمائشیں نہ کریں کہ یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں ان کو رہنے کے لیے جگہ دے دی کھانے کے لیے ان کو کھانا ہارا ہے اور اگر وہ ٹرانسپورٹیشن کا بھی کوئی وہاں ایشو ہے تو وہ میزبان اس کو ہمیشہ غور کرتے ہیں یہ ہوگی وہ مہمان جنہیں آپ نے خود ہی انوائٹ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اخلاقی طور پر ان کی بنیادی ضرورت پوری کرنا یہ میزبان کی ذمہ داری اخلاقی بھی ذمہ داری ہوگی ایک ہوتا ہے کہ آدمی خود ہی اٹھ کر آ جاتا ہے گھر کے اندر اور آ کر بیٹھ جاتا ہے اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں میں دونوں کو بیان کرتا ہوں ٹھیک ہے جب آپ کسی کے یا مہمان ہوں تو اس کے چند چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں بعد اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہمان جب آتے تو میزبان کی بات چیزوں پر کپڑا ڈال دیتا ہے بستر پر رضائیوں پر کپڑوں کا ڈھیر ہوتا ہے الماری ہوتی ہے ان پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اب آپ اس کے پیچھے کیا ہے ٹھا کر کے کپڑا ہٹایا تو پتا چلو اس بے چارہ ہو گیا اس کے پیچھے جو چیزیں تھیں وہ چپانے والی سب کپڑا ڈالا اس لیے تھا وہ دکھانا نہیں چاہتا آپ کو دکھانا جیسا نہیں چاہتا اچھا بات ہو کر دیکھا ہو کہ میزبان جو ہے نا یہ سوفے پر کپڑا ڈال دیتا ہے یار کپڑا تو ہٹا ہوا یار اب کپڑا ہٹایا پتا میزبان کو ہوگی بیجا اس کے الماریاں کھول لینا اس کے دراز کھول لینا اس کی چیزوں کے بارے میں تفسرے کرنا یہ کہاں سے لیا وہ کہاں سے لیا یہ ساری چیزیں یہ میزبان کے لیے قلبی اور ذہنی اذیت کا سامان ہے یہ ازیت ہوتی ہے وہ نہیں اس کو, جب اس کو بتانا وہ خود ہی بتایا یہ یہ میں فلاں جگہ سے لایا ہوں یہ فلاں جگہ سے لایا ہوں تو وہ خود ہی بتاتا پھرے گا آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نہیں پوچھو گے تب بھی خود بتا دے گا کیونکہ اس نے لگایا اسی لیے کہ آپ اس کے بارے میں سوال کریں پھر کچھ ہوتا ہے ایسا کہ بس آ گئے آپ کے گھر پر ہمیں تو اوروں نے بھی کہا تھا لیکن یہ کہ اب آپ نے اتنی محبت سے کہا تھا تو آپ کے گھر پر آ وہ بول دے ٹھیک ہے جس نے کہا تھا اس کا بھی کچھ مان رکھ لیجیے چلے جائیے تو یہ بھی میزبان کی انسرٹ ہے کہ ایک اگر آپ کو اس نے دعوت دی ہے یا آپ کو اس نے مہمان ٹھہرایا ہے تو اب آپ اس کو اپنی اپنا نہ بتائیں نا کہ میری اتنی امپورٹینس ہے کہ خالی آپ نے شہر میں دس گھر اور میرے لیے کھلے ہوئے ہیں آپ جس گھر میں نا اس گھر والوں کا احسان مانیں اس کا شکریہ ادا کریں جب پھر اس کے بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں اس کے بچوں کو کوئی تحفہ تعائف دیں پھر جب کسی کے گھر پر آپ بطور مہمان جا رہے ہیں تو سب سے پہلے گھر میں ایک ٹریننگ کی کلاس لگائیں کہ بچے بھی ہوتے ہیں بچیاں بھی ہوتی ہیں جب جاتے ہیں نا تو گھر کے بڑے کو چاہیے جب کسی کے یہاں بھی مہمان جاتے ہیں آپ ایک گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں میں آپ کو ایسے ہی مشورہ دے رہا ہوں تھوٹی سی 5 منٹ کی سات منٹ کی گھر کے بڑے کو چاہیے کہ ایک کلاس لگائے ایک درجہ لگائے کہ دیکھو بیٹا مہمان کے طور پہ جا رہے ہیں ہم لوگ وہاں پر آپ اس طرح بیٹھنا اب اس طرح بیٹھنا بیٹا اس طرح بیٹھنا بےجا سوالات نہیں کرنا تنگ نہیں کرنا خالی خالی کوئی چیز مانگنا نہیں مثال کے کسی نے سادہ پانی دیا آپ کے گھر میں ٹھنڈا پانی نہیں ہے نہیں ہے بےچارے گھر میں ٹھنڈا پانی تبھی تو سادہ پانی دیا ہے میں ذرا اور چائے دیجیے گا بےچارے اور چائے نہیں ہوتی اب ڈش جیسے ختم ہو گئی ہے ڈش میں چاول نہیں ہے میزبان دیکھ رہا ہے کہ ڈش میں چاول نہیں ہے مہمان کو چاہیے کہ یہ نہ گئے ذرا اور چاول لے آئیے گا ہو سکتا ہے کہ اس کے چاول اس کے برتن میں پورے ہو گئے ہوں بلکہ بعدوں کا جیسے کہ تجربے کا لوگوں جیسے تو اگر مجھے جیسے برتن مجھے کھرچن نظر آ جائے نا جی. چاول میں بعض اوقات تو میں بھی تھوڑا سا حالانکہ مجھے ذاتی طور پر کھرچن پسند یعنی گھر میں اگر میرے لیے کھانا ہوگا کھرچن ہوگی تو مجھے کھرچن ساتھ دی جائے گی تو لیکن تھوڑا سا یہ بات چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو غور کرنا تھا یار میٹھا نہیں ہے آپ کے گھر میں میٹھا تو لے آئے اس سے میٹھے کا اہتمام نہیں کیا یہ بہت ساری چیزیں ہوتے ہوتی جس سے مہمان کو آئے آئے آئے خیال رکھنا چاہیے کہ میزبان کو شرمندہ نہ کریں مجھے ایک ہمارے مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ایک جگہ دعوت کے لیے گئے تھے دعوت میں گئے تھے تو وہاں کسی ایک, ساتھ ایک اور ساتھی نے کھانا کھانے کے بعد میزبان مہ کو کہا کہ یار وہ ٹو پیپر لانا اب وہ بےچارے گھر میں ٹشو کا رواج ہی نہیں تھا ہمارے عموماً گھروں میں اس طرح ٹشو پیپر کا رواج نہیں ہے کئی گھروں میں مطلب میں سمجھتا میجورٹی گھروں میں ٹشو باکس کا رواج نہیں ہے ہمارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں میجورٹی گھروں میں ہمارا جن کے گھروں میں جانا ہوتا ہے وہ سب الگ ہوں لیکن ہمارے ملک کی آبادی غریب ہے اور یہ ٹشو کی اتنی نہیں ہے ٹشو پیپر کی اور وہ جو ٹشو مانگا وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے ٹشو پیپر کے لیے اتنا شرمندہ ہوا اتنا شرمندہ ہوا تو بعد میں مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ کیا تو زندگی پر ٹشو پیپر استعمال کرتا رہا ٹشو پیپر کے بغیر تجھے قرار نہ آیا ٹشو پیپر مانگے تو نے اس کو شرمندہ کر دیا تو میں یہاں پر, پر مہمانوں کے لیے مدنی پھول دوں گا میزبان کے تو آپ سہرے کے لیں کچھ نہ کچھ آپ ہی ارشاد فرمائیں گے لیکن میری اپنی دانشت میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں عموماً مہمان کو یہ تو کہا گیا کہ مہمان اپنا رسک لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہ لے کر جاتا ہے یہ سب ہے میزبان کی قدر ہے مہمان کی عزت ہے مہمان کا مقام ہے مہمان کا مرتبہ ہے اور وہ سب اپنی جگہ پر ہے میزبان اپنی مطلب کے حتل البخدور کوشش کرے کہ مہمان کی اچھی سچی اچھی کرے گرم سے گرم اس کو جو گرم چیز دینے کی گرم دے جو ٹھنڈی دینے کی ٹھنڈی دے ٹھیک ہے وہ سب کچھ کرے لیکن یہاں مہمان کو کون سمجھائے گا کہ وہ جا کر کس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں اس کا بچہ توڑ پھوڑ مچا رہا ہے میزبان کے گھر میں وہ بچارہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا اور آپ بولے چلے جا رہے ہیں بچہ ہے بچہ ہے ارے بچہ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ بچہ ہے تو بچہ نظر آ رہا ہے بچہ ہے تو اس کو قابو کرو نا بھائی آپ کا بچہ ہے تو اس کو تھوڑی دے گئے تھے کہ میزبان کے گھر کی دس چیزیں توڑو گے تو گیارہویں پر میں تمہیں توحفہ دوں گا ایسا تو ہے ہی نہیں تو بچے کو بھی لے کے جائیں بچیوں کو لے کے جائیں بیٹیاں زیادہ سوبال نہ کریں بچے سوبال نہ کریں کپڑے کہاں سے بنائیں اب کوئی بچہ آ گیا کھیلتا کھلاتا ارے ماشاءاللہ کیا لے بیٹا آب, ہم تو آنے والے تھے آپ نے تو کبھی کپڑے نہیں پہنا ارے بھائی نہیں پہنے اس نے کپڑے آپ کے آنے پہ بچے کو ضروری ہم کپڑے پہنے یار نئے کپڑے پہنیں کپڑوں پر تنز کرنا ارے پردے یہ پردے پرانے لگتے ہیں نا لاسٹ ٹائم آئے تو تب بھی پردے تھے ہاں تو تم دے کے جاتے پیسے کے وہ نئے پردے لگا لیتے یہ وہی ایسی ہے اب تک اسے گیس نہیں بنوایا آپ نے نا کتنا شرمندہ کرتے ہیں یہ میزبانوں کو سوفا زیادہ اندر نہیں ڈرٹ بہت سوفٹ ہو گیا لیا تو اپنے ساتھ کندھے پہ لا کر لیا سوفا مہمان کے لیے میزبان کے لیے یہ میں آپ کو تھوڑا سا چوٹ کر رہا ہوں اگر جاتے ہیں کسی گھر پہ مہمان بنتے ہیں تو کچھ ایٹیکٹس کچھ تمیز کچھ مینٹس ہمارے اپنے ہیں اول آپ اطلاع دے کر جائیں اور اطلاع دینے کا طریقہ نہیں ہے ہاں گھر پہ ہونا ہاں بس تیار ہو میں فیملی لے کر آ رہا ہوں باہر کھڑا اب اب وہ گھر والے کیا ہوا آپ کو کیا ہوا پکے پکے رہ گئے نہیں وہ ایک فون آیا اور اس نے کہا کہ میں وہ آ رہا ہوں تو آپ نے کو کہا نہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہے کیا کہوں اس نے بولا کہ آ گھر میں ہو نا میں آ رہا ہوں یہ طریقہ نہیں ہے گھر میں آنے کا ضروری تھوڑی کہ اس کے گھر کے اندر آپ آ رہے تو آپ کے آنے کے لیے اس نے بیچارے نے اہتمام کیا ہو اب آپ چلے گئے بیچارے گریب کے گھر پر مہمان بن کر اٹھائیس تاریخ ستائیس تاریخ اس کے چل رہی ہے وہ ویسے ہی بیچارہ بائیس تیئیس کو مقروض ہو چکا تھا اب آپ کے آنے پر یہ مزید لوگوں سے قرضہ لے گا باہر قبضہ لے گا اور آپ کے لیے اہتمام کرے گا امیر آدمی ہے اس کی اپنی مصرویت ہو سکتی ہے اس کی بچی بیمار ہو سکتی ہے اس کا بچہ بیمار ہو سکتا ہے خود کہیں انگیج ہو سکتا ہے خود کہیں انڈ خود کہیں انوائٹڈ ہو, ہو سکتا ہے تو آپ اس طرح مطلب کے چلے جائیں گے اب یہ کہہ دے تو اس لیے طریقہ یہ آ, کیا حل ہے سلام دعا ہو اور بس سوچ رہے تھے آپ کے گھر پر کبھی ہم آئیں تو آپ کے لیے کیا سہولت ہے تو یہ اس کو تھوڑا سا موقع تو دے بولنے کا سوچنے کا سمجھنے کا اور پھر وہ ایسا ہو تو میرے خالی جانا چاہیے ایوری تھنگ از رائٹ ٹھیک ہے نہ یہ پرابلم ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے نہ یہ پرابلم ہے کہ کوئی آ جائے تو میرے لیے کوئی ایشو ہے رائٹ اور نہ یہ پرابلم ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا ایک نارمل پوزیشن ہے اب مہمان آ گیا ہے اٹھنے کا نام نہیں لیتا اس کو کیا کریں اب اس میں نا مہمان کو غور کرنا پڑے گا کیونکہ عموماً ہمارے یہاں ہی جیسے بچوں کی اسکولیں ہوتی ہیں تو بچوں کو سولانا ہوتا ہے اچھا اس کی صبح آفیس ہوتی ہے اچھا جو آیا ہے نا اس کا تو گیارہ بارہ بجے کا کاروبار ہے جس کے گھر پر آیا اس کے صبح آٹھ بجے ڈیوٹی ہے تو तीवार ایسے میں میں نے عرض کی نا کہ ایسے میں ہمارے کو مینر سیکھنے پڑے گے یہ بھی کہ میں گھوم پھر کریں آؤں گا یہ اسکول کالج یونیورسٹی میں سکھایا جائے میں تو گھوم جہاں سکھایا جاتا ہے جہاں سکھایا جہاں سکھایا جاتا ہے جا جا جا جا جا درست سے اب اب اگر, اگر, اگر ہمارے اب معاشرے کا رجحان سیکھنے کا یا سیکھنے کے ادارے ہی ہمارے سکول کالج یونیورسٹی پھر وہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے وہاں سیکھنے کے لیے جامع الدین اور اس کے مین اور اخلاق بارہ شریف اور سولما ایسا رکھے ہمارے یہ ماشاءاللہ کتاب ہے دکھا دے بھائی جان سنت اور آداب سنت اور آداب یہ کتاب ہے جائے کتاب ہے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے مہمان نوازی کی سنتیں اور آداب اس کے اندر بڑے اچھے انداز میں بیان کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مریض کی عیادت کرنے کا ثواب خوشبو لگانا اور اس کے علاوہ بہت سارے مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں اس میں چالیس روپے ہدیے پر مقتبل المدینہ سے اس کو حاصل کیا دا دارالمدینہ میں <سلام> تو یہ دارالمدینہ کا نصاب بتا جو ان ترکیبوں کا حامل ہے تو وہاں پر جہاں عبادات کی تعلیم, تعلیم دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اخلاقیات کی تعلیم بھی آپ بزرگوں کی تربیت کے نتیجے میں شامل ہے رحمتہ مگر یہ مدنی منے مدنی منیا جو آپ کے دارالمدینہ میں نا انہیں بھی مدنی منوں مدنی منوں کہیں مہمان ہو کہیں جائیں تو یہ اب باش باش بھی صح صح صح سے کیونکہ آپ کے پاس بھی سارے تین سال چار سال اور پانچ سال کے مدنی منع مدنی منی مطلب آپ کے پاس ایسے بھی وہ ہیں جن کو توڑ پھور کرنے میں دیر نہیں لگے گی تو یہ باجیوں کو یہ پورا ہمارا یہ مہمان نوازی اے مہمان نوازی تو اپنی جگہ پر ہے وہ تو میزبان کے ہم مدنی پھول ان تعالی اللہ آپ اپنی جگہ پر رکھیں گے لیکن میں نے چونکہ مجھے خود بھی کئی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے بعض اوقات اسلامی بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں اور مجھے ایک واقعہ بولتا نہیں میرے اسلامی بھائیوں کو بھی نہیں بولتا خوشتبئی کے طور پر آؤ غرض کر رہا ہوں ہم ملک میں کہتے تو ہم ہوں گے تقریباً بیس پچیس اسلامی بھائی یہ دو تین ایسے واقعات ہو گئے تھے میں نوٹس تو لیتا تھا ہمت نہیں ہو رہی تھی اب وہاں کیا وہ پلیٹوں میں دو تین پلیٹوں میں ڈرائی فروٹ رکھ دیا جائے تو کاجو بھی ہے تو پستہ بھی ہیں تو بادام بھی ہے سر کی چیزیں اب یہ مطلب کہ بھر کے رکھ دی جائیں تھوڑی دیر کے بعد پھر خالی پلیٹ جائے تو میں ایک دن ان کو عرض کی اپنے اسلامی بھائیوں کو میں نے کہا دیکھو یہ ضیافت ہے ہماری ماشاءاللہ ہم یہاں مدری مشورے کے لیے یا اس طرح کے آئیں ہر ان پلیٹوں کا رکھنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم ان پلیٹوں کو صاف کر کے بھیجیں ٹھیک ہے یعنی یہ اتنی یہ سستی آئٹم نہیں ہے ڈرائی فروٹ یہ ایک تھوڑا ایک مہنگا آئٹم ہوتا ہے ہمارے ملک میں تو ویسے ڈرائی فروٹ کی ضیافت بڑی مشکل ہے ڈرائی ہو جاتا ہے ڈرائی ہو جاتا ہے تو کہ یہ اگر آپ چکھ لیں ایک دو بادامیں لے لیں ایک دو پستے لے لیں ایک دو کاجو لے لیں اس طرح لے لیں اور اگر یہ بچی بھی پلیٹیں اگر باورچی خانے میں چلی جائیں گی تو گھر والے بے نہیں ہو جائیں گے کہ ہاں ہاں اگر یہ کھالی جائیں گی نہ کہ اس کو بھر کے دو تو شاید گھر والوں کو ہاں سب کھا گئے دوبارہ دے تو دوبارہ برتن نکالو دوبارہ تھوڑا تھوڑا ڈالو تو بات چیزیں واقعی چکھنے کی ہوتی ہیں اس کو کھانے کی طرح کھایا نہیں جاتا یہ یہ آج تک میرے ان اسلامی بھائیوں کو یاد آ کر ابھی مدری چینل پر ہوں گے بھی تو شاید یہ بسکرا رہے ہوں گے کہ یہ بھولا نہیں میرے گیا بولا آپ بھی نہیں بولے کچھ چھ دفعہ تو آپ لوگ بھی یاد دلا چکے میرے کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑا سا دسترخوان کا جائزہ لینے کی عادت پیدا کریں اور ٹوٹ ٹوٹ نہ پڑے یہی بچوں کی تربیت کریں کہ بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اتنا ٹوٹا نہیں جاتا بڑی تمیز کے ساتھ کھایا جاتا ہے یعنی میزبان کو یہ بولنے میں مزہ آنا چاہیے اور لیجیے سبحان اللہ. مدینہ مدینہ بڑے پیارے مدنی فل بیان ہو رہے ہیں کالز شامل کرتے ہیں پھر آپ کے میسج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عمران اطاری سگی عطاب ارض کر رہا ہوں نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مہمان نوازی کا سنت طریقہ کیا ہے اور مہمان کی گھر میں آنے کی کیا برکتیں میزبان کی اس کا طریقہ بھی فرما دے کیا ہے اور اس کی برکتیں بھی بتا دے جزاکم اللہ خیر نکالیں جی بہت مہمان نوازی, نوازی جی بالکل بیان یہ میں بیان بیان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی ایمان کیا ہے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمانے شان بھی ہے کہ ایک شخص کے پاس سے حضور گزرے اور اس کے پاس بہت سے اونٹ اور بکریاں تھیں لیکن اس نے مہمان نوازی نہیں کی پھر ایک عورت کے پاس گزر ہوا چند چھوٹی بکریاں تھیں اس نے ایک بکری ذبا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ان دونوں کو دیکھو بے شک اخلاق اللہ تعالی کے دستے قدرت میں ہیں وہ جسے حسن اخلاق سے نوازنا چاہے نواز دیتا ہے اور ایک اور جگہ پر اشارت فرمایا لا خیر فی من لا یضیف یعنی جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے مجھے ایک ایسا واقعہ یاد آ رہا ہے جی مہمان اور میزبان دونوں عالیشان واشب ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی لے کے یہاں کچھ مہمان آئے رات کا وقت ہوگا اور رات رات ہو گئی تھی تو کھانا روٹیاں کم تھیں کہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کر دسترخان پر ڈال دیے گئے چراغ کا دور تھا وہ قصدن چراغ اٹھا لیا گیا تاکہ اندھیرا ہو جائے اور مہمان کھا لیں نا اب تھوڑی دیر تک وہ کھانا لگا رہا چراغ بھی چلا گیا اب ایک گمان ہوا کہ اب تک یہ کچھ نہ کچھ کھا لیا گیا ہوگا تو چراغ جیسے ہی لایا گیا روٹیاں جیسی تھیں نہ ویسی رہی اللہ اللہ اللہ اللہ مہمان اور میزبان دونوں نے یہ سوچ کر روٹیوں کو ہاتھ نہیں لگایا کہ شاید دوسرا کھا لے گا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ اتنا پیارا دور تھا سبحان اللہ یہاں اتنا پیارا رہا. اللہ اللہ ہمارے حال پر اہم فرمائے یہاں تو انا باقا ہے نا باقاعدہ ٹیمیں بنتی ہیں نا بڑی دعوتوں میں ٹیبل پہ بیٹھیں گے نا ویسے ہی دو گھنٹے ہو گئے انتظار کرتے کرتے نہیں اب صبر کی طاقت سنبھالو ٹھیک ہے جو بڑی دعوتیں ہوتی ہیں تو وہ دلہے صاحب کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے دولہ صاحب بھی آ رہا ہے لیٹ ٹھیک ہے دولہ تھوڑا جلدی آ جائے تو جو مان اس کو دو گھنٹے تک ملنا ہے وہ مان اس کو آدھے گھنٹہ ملتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی وہ ڈھکن اٹھے گا اس سے پہلے نا بڑی پلاننگ ہوتی ہے بڑی پلاننگ ہوتی ہے کیونکہ دو چار لوگ ہوتے ہیں نا بیٹے بیٹے ہو تو, تو زیادہ پلاننگ اندر اندر ہوتی ہے دیکھ بیٹا تمہاری ذمہ داری فرائی ہے بیٹا آپ آپ جو ہے نا وہ کسٹرڈ پر ہاتھ رکھنا کسٹرڈ سلاد وغیرہ اور بیٹا آپ جو ہے نا کورما نا کورما سالن ٹائپ کا جو بھی ہو نا کرائے وغیرہ وہ آپ میں چاول بریانی جو بھی ہوگا میں نے تو چھوڑنا نہیں ہے اچھا بیٹا آپ رہے گا نا آپ بوتلیں جتنی ہاتھ میں آتی ہیں نا بوتلیں لے آنا آپ یہ پوری ایک ٹیم ورک ہوتا ہے ورکنگ پوری مضبوط ہوتی ہے اور یہ پلیٹیں بھر بھر کر لاتے ہیں اور تھوڑا سا ادھر منہ مارا تھوڑا سا ادھر چک مارا تھوڑا سا ادھر یہ مارا تھوڑا سا ادھر وہ مارا پلیٹیں بھر کے بھر کر رکھ دی اور پھر کوئی نظام اتنا بناوا نہیں ہوتا کہ سارا کھانا جاتا ہے دستبین کے اندر ٹب کے اندر سارا مکس کر دیا جاتا ہے رائتا سلاد فرائی کھانا وغیرہ سب ایک جگہ ڈال دیا جاتا ہے آپ مہمان ہیں لیکن اللہ سے تو ڈرے ٹھیک ہے پیٹ آپ کا ہے آپ نے لفافہ بھی دیا ہے لفافہ دینے کا مطلب تھوڑی ہے کیا جتنے پیسے کا لفافہ دیا اتنے پیسے کا کھانا بھی ضائع کریں گے آپ رسک ضائع ہو رہا ہے آپ ذرا سوچے تو صحیح کم لیں آپ بولو کہ دوبارہ ملے گا نہیں آپ کا نصیب میں ہوگا تو ملے گا بھائی ویٹر نے خود آ کر ڈال دینا مگر یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اتنا کھانا ضائع کریں اتنا کھانا ضائع کریں ایسا نہ کریں مہربانی کریں جب کسی کی دعوت میں جاتے ہیں تو آپ خود اپنی ذمہ داری بنائیں کہ ہم کھانا ضائع نہیں کریں گے اور آپ مہمان بن کر گئے تو یہ مہمانی کے تقاضے پورے کریں اللہ کریم آپ کو اس کی جزاکہ فراہم کریں اس میں ایک پہلو پر اور ہماری فرق انداز دیکھتے م? ہیں اور آپ نے تو بڑی دعوت ہیں کی, کی بھی ہے اور یقیناً کھائی بھی ہوں گی کوئی اس میں دو آئے نہیں کچھ ان کے حوال بتائیں نا ایک تو جیسے مدن چڑھ کے ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ساتھ میں جو ساتھ بیٹھے ہیں ان کو عطا فرما رہے ہیں آ... بوٹیاں ان کے تھال میں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں یہ... یہ تو ہوتا ہی ہے جیسے ہے. بہت پیارا انداز ہے گھر میں ہوں یا فیدان مدینہ میں کہیں بھی ہوں آپ خود بڑی کیلکولیٹ آپ کے پاس سمجھے کہ اگر آپ کا ذہن بنا ہوا کہ میں نے ایک پاؤ کھانا کھانا ہے مثال دے رہا ہوں اور چار چیزیں ہیں نا ان چار چیزوں کو ایک پاؤں میں تقسیم کر دیں گے ایک میں مثال دی ہے تو آپ تو بڑی کیلکولیٹڈ پرسن ہیں اور پھر بڑا خوبصورت اور اب دیکھیں ابھی آپ انداز دیکھیں پردے میں پردہ کر کے اور ایک بڑا ہی آستانے چلا کر کے آستینیں بھی آلود نہ ہو اور کپڑے بھی آلود نہ ہوں بیٹھنے والوں کے لیے کوئی نگاہوں کا مسئلہ نہ ہو اور پھر ایک پلیٹ اچھا پھر امیر کا انداز ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں ایک ہی پلیٹ میں میں نے بہت کم ساس کہیں ایک ہوا کہ کبھی دو پلیٹوں کو استعمال ہو گیا جو پلیٹ سامنے رکھی ہے نا اسی میں کھاتے ہیں اسی کو صاف کرتے ہیں اس میں اور چیز ڈال دیں گے یہ ڈال دیں گے وہ ڈال دیں گے پھر اسی کو دھو کر پی جائیں گے اور پلیٹ صاف ہوگی اور سوال نہیں کرتا میلے سنت اللہ دہی کی عادت ہے کبھی دہی نہیں پوچھیں گے حتیٰ کہ نمک کم ہے نا میں جب بھی ساتھ رہا ہوں تو نمک کا بھی باپا سوال نہیں کرتے ہاں سوال نہیں حتیٰ کہ ایک وقت ایسا رہا بھی ہے ہوتا بھی ہے بعض بعض دعوتوں میں ہوا بھی ہے ہم اپنی نمک کی ڈبی اپنے ساتھ لے کر گئے اس لیے ہم میرے سن فرماتے ہیں کہ میزبان کو چاہیے کہ جب مہمان کو کھانا دینا جو کچھ ہے نہ سب رکھے ایک ذہن بنائے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں چھوٹی چمچ کی ضرورت ہوگی بعض چیز ایسی سے بڑی چمچ کی ضرورت ہوگی بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں چمچ ضرورت پڑتی رہتی ہے پلیٹوں کی ضرورت پڑے گی تو یہ ہے تو دہی کی ضرورت پڑے گی تو رائتے کی ضرورت پڑے گی تو پانی چاہیے ہوگا تو پیالہ چاہیے ہوگا یہ چاہیے ہوگا گلاس چاہیے ہوگا تو جو کچھ ہو نا وہ رکھے اور پھر ساتھ نمک کم زیادہ ہو سکتا ہے تو نمک بھی اپنا ایک ڈبیا وہاں رکھ دے ٹشو پیپر ہے تو ٹشو پیپر رکھ دے ٹوتھ پک ہے تو وہ بھی وہاں رکھ دے ہر چیز جو اس کو ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ رکھنا وہ رکھ دے تاکہ میزبان مہمان کو سوال نہ کرنا پڑے ہم جی نے دیکھا ایک وہ بھی احوال میں نے دیکھے کہ جب امیر داؤں السیہ کا آپریشن ہوا تھا اور آپ جو ہے وہ آرام فرما ہوتے تھے وہاں حاجی عبید صاحب کے گھر پہ جہاں کے گھر پہ تو آپ جو ہے وہ صبح کے ٹائم پر ایک لے کر آتے تھے کیا اس کو میں بولوں لفظ دین میں نہیں آ رہا باہر ہاں ٹرے ہوتا تھا اس میں مختلف قسم کا کھانا ہوتا تھا وہ آپ لے کر آتے تھے تو یہ پریکٹس کیا آپ کی جاری اور ساری رہتی ہے یا خاص ہی ہوتی ہے اصل میں وہ کمزوری تھی میری سنت کی اور ڈاکٹر کے بھی کچھ مشورے تھے اور میڈیکلی تقاضا بھی تھا تو مل سنت کے ان دنوں کے روزے نہیں تھے تو یہ صبح ناشتے کی ترکیب تھی تو پھر ماشاءاللہ اسلام بھائی بھی آتے تھے اور ناشتہ ہوتا تھا تو جو میرے گھر میں ہوتا تھا میں لے آتا تھا آج عبید رضا گھر میں ہوتا تھا وہ بھی آ جاتا تھا کچھ اور بھی جمع ہوتا جا تھا تو مل کے کھایا کرتے تھے یہ ہوتا تھا کیا بات ہے ایک پہلو جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا اس کہ جس طرح آپ بالعموم دعوتوں میں یہ تو آپ نے اشارہ فرمایا نا کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ پلاننگ کر کے اپنی پلیٹوں میں زیادہ سے زیادہ نکال لیتے ہیں سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دعوت میں آدمی گیا اور ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ زیادہ آ گئے اور کھانا کم پڑ گیا اب بکیا جو بےچارے چالیس پچاس ساٹھ اپنی جگہ پر مہمان موجود ہیں میزبان اپنی جگہ پر شرمندہ ہو رہا اور موقع پر کھانا ارینج نہیں ہو پا رہا ایسے میں وہ مہمانوں کی ایک ہوتی ہے جو, جو تو ماشاء اللہ واقعی اخلاقیات کا ثبوت دیتے اس کا اوسل ہی بڑھاتے کوئی بات نہیں یار تو ہوتا رہتا ہے مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر بھی بڑی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایون کے مطلب اس کو شرمندہ کرنے میں دیر نہیں کرتے ایسے میں کیا ہونا چاہیے یا میں ایک بات اور ایڈ کروں یہی ہمارے پاکستان کے اندر ایک برادری ہے ان کا رواج یہ ہے کہ وہ شادی کی دعوت میں پوری برادری کو بلائیں گے تقریباً ڈھائی ہزار تین ہزار تین ہزار افراد کے ہوں گے اور ایک دعوت کے حوالے مجھے یوں بتائے گئے بتیس دیگیں قورمے کی اس میں جو ہے وہ استعمال ہوئی بتیس دیگیں قورمے کی اور یہ کہ شادی کا آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک شادی کا مطلب کھانے کے حوالے اور اس میں تقریباً اور بھی ایک چیز تھی وہ بھی تقریباً آٹھ دس من ایک کھویا بھی اس میں جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا وہ بھی ایک ان کا نظام ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے رواج یہ ہے کہ بتیس دیگے بکانے کے باوجود بھی اگر کسی بندے نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تو پیٹ بھر کے نہیں کھایا تو اب ان کو جو ہے لگے گا کہ دوبارہ ساری برادری کی دعوت کرو اللہ یہ بھی ایک نظام بنا ہوا ہے اللہ پتا نہیں کہا ہے پنا اللہ کے پنا دن ون کی کیا بات ہے بھائی میں ٹھیک ہے نہیں بچا کھانا تو نہیں بچا دوسرے زیادہ کھا میں کیا کروں گا اس میں کیا کروں کھانا دادا کا بتیس دے کے کیا کم تھی چلے اللہ خیر برمائے ایسے موقع پہ جب کھانا کم پڑ جائے ایسے موقع پہ جب کھانا کم پڑ جائے اور آپ کو لگے تو ہر مہمان کو چاہیے کہ میزبان کو شرمندہ نہ ہونے دے بلکہ شاید اپنا دو نوالے کم کر دے تاکہ اس کو بچے اب اخلاق یاد اللہ نصیب کرے گے مینرس بہت ضروری ہوتے ہیں بالکل صحیح اس میں جو اگر مثال کے طور پہ شادی کا کھانا ہے تو لڑکی والوں کو بیچاروں کو پریشان کرنا ولیمے کا کھانا ہے تو لڑکی والوں کو شرمندہ کرنا دیکھیے اس میں ایک پہلو یہ ہے اطربائی کے بغیر دعوت جانا نہیں چاہیے بسا اوقات یہ کیلکولیشن وہاں آؤٹ ہو جاتی ہے جہاں لوگ محبت میں بھی بغیر دعوت کے چلے گا دعوت کے تو نہیں جانا چاہیے پھر اب تو دعوت کے ساتھ آئے نا نہیں یہ دعوت کے ساتھ آتے عموماً وہاں کھانے کی کمی کا اتنا رجحان ہاں تو یہ پھر کچن والے کی باتوں کا ڈنڈی ہوتی ہوگی یا تھوڑا کیلکولیشن اسٹیمیٹ بھی ترکیب ہوتی ہے اسٹیمیٹ بھی لوگ ہو جاتے ہے باتوں کا اس میں کھانا اگر کم پڑ جائے تو واقعی شرمندہ کرنا چاہیے اور اس کو جو بھی ہے اس کی جائز طریقے سے حوصلہ افزائی کر کے حوصلہ بڑھا چاہیے اس موقع پر اور بالکل اس میں شرمندہ نے کیا بتایا جتنا جتنا رسک تھا اتنا آیا چلا گئے اور کیا کل لے لیں جی بالکل وحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام زینب بطاریہ میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں نگرانی شُرا آپ کی باریہ میں میرے سوال ہے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھا کریں اور سو بھی جایا کرے جب پاپا جان آپ کے گھر پہ مہمان بن کے آتے ہیں تو آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے کوشچن پسند ہے اور مجھے بھی کوشچن بہت پسند ہے شکریہ ماشاء شکریہ آپ کو بھی کرچن پسند ہے آپ نے کیا اظہار کیا اور آپ دعا کریں اللہ کریم ہمت بھی دے اخلاص بھی نصیب کرے اور میں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے الحمدللہ نارمل اس وقت شکر ہے آپ دعا کیا کریں اللہ نظر بد سے بھی بچائے اور اخلاص بھی نصیب کرے ظاہری و باطنی تندرستی بھی اللہ تعالیٰ نصیب بھی کرے باقی بھی رکھے اور رہی بات ہم سنتے گھر پر آنے کی تو مرید کے لیے اس سے بڑھ کیا سعادت ہوگی کہ پیر اسے گھر پر آئے کہ اس نے اس زمین پر جس کو سب سے زیادہ اپنے نزدیک نیک اور اچھا سمجھا اس نے اس بیت کر لیا تو میرے نزدیک اس زمین پر موجودہ کیفیت میں موجودہ صورت حال میں جو سب سے افضل ترین اور نیک ترین شخصیت ہے وہ میرا پیر ہے ٹھیک ہے یہ مرید کے لیے بھی ضروری ہے یہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ تعلیم ہمیں شادی فرمائی ہے تو اس وقت اس گھری میرے نزدیک اس زمین پر جو سب سے نیک اور پارسا اور اللہ کا پسندیدہ بندہ میرے حسن زن کے مطابق ہے وہ میرے گھر پر موجود ہو تو مجھے میری خوشی کا کیا عالم ہوتا ہوگا برکتوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا اس کا اندازہ شاید آپ لگا کوئی واقعہ سنائیں کوئی خاص ایسا ہوا ہو یادگار واقعہ گھر پر ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے گھر پہ آئے ہوں اور کھانا ٹائم پر نہ بنا ہوا ہو یا کچھ اس طرح کا معاملہ وہ آگے پیچھے ہوا کبھی ہوا ہے یہ تو ماشاءاللہ اللہ اصل گھر ہم ایک اتنا رہنا اور اتنا بیٹھنا ہوتا ہے نا تو وہ ایک ہمارا تو ایک اپنائیت والا بھی ایسا ماحول ہے نا کہ اگر گھر میں کوئی چیز کمی بیشی بھی ہے یا دیر سویر بھی ہے تو اس کو اتنا مطلب ہے ہی نہیں خاص اتنا وہ ہے ہی نہیں اور دوسرا یہ کہ میرے لیے یہ ہے کہ امل سنت کی وہ طبیعت نہیں ہے جو کریکٹسائز کرے یا تنقید کرے یا کوئی ناراض ہو جائے ایسی کوئی طبیعت تب ہی نہیں ہے تو یہ مرید کے لیے ایک بڑی اور یا میزبان کے لیے بڑی دھارس ہوتی ہے کہ مہمان یہ اعلی ضرف اعلیٰ ہونا میزبان کے لیے بڑی دھارس ہوتی ہے کیا بات مہمان کی عالی ظرف اچھا یہ اور بات, بات, بات مجھے بتائیں کہ وہ جن دنوں ناشتہ ہوا کرتا تھا مجھے بھی کچھ دن سارت ملی حاضری کی میں بھی جاتا تھا دیگر بھی دیکھتے ہیں امیر حسنت کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح دیگر اس ٹائم تمنا ہوتی ہے کہ ہم ساتھ بیٹھ کے کھائیں بیٹھ بھی جاتے ہیں ترکیب بن بھی جاتی ہے آپ کو کبھی یوں نہیں دیکھا کہ آپ مطلب ایک ہی پلیٹ میں میرے اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں یا بالکل مطلب قریب بیٹھے با قریب تو ہوتے ہیں لیکن جیسے کوئی ہوتا ہے ساتھ کھانے والا معاملہ میں ساتھ کھاؤں اس سے بہتر یہ نہیں کہ میں یہ دیکھوں گا واپس صحیح کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے سلحان ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ پیر صاحب کی پلیٹ خالی نہ لے جائے پیر صاحب کو یہ ملا نہیں ملا پیر صاحب کو یہ ملا نہیں ملا یہ رہ گیا وہ رہ گیا ہمیں تو یہ دیکھنا ہے ہم تو جام بھی جائیں مطلب مرید تو شخصیت ہوتا ہی نہیں نا مرید تو ہوتا ہی سگے پیاری باتیں ہو رہی ہیں جی آپ کی کال شامل کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ آج بہت ہی پیارا موضوع ہے میں محمد زیشان اتاری فتح پور لیا سے عرض کر رہا ہوں حاجی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ مہمان نوازی کے حوالے سے جب گھروں کے اندر عموماً بیٹیاں جو جن کی شادی ہو چکی وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے آتی ہیں گھر میں رہتی ہیں تو عموماً بھائی یا والدین ہیں وہ تو پیار کرتے ہی اپنی بہنوں سے لیکن جو گھر میں ان کی بہو ہوتی ہیں یعنی اس آنے والی عورت کی جو بھابیاں ہوتی ہیں ان کو بہت اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے جو عورتیں اپنے میکے جا کر چھٹیاں گزارنے پندرہ پندرہ بیس بیس دن مہینہ مہینہ گزار کے آتی ہیں ان کو کتنے دن وہاں رہنا چاہیے اور اگلے گھر والوں کو اپنی اس بہن یا اس آنے والی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور اس چھٹیوں کا دن بھی ہیں, یا یام بھی ہیں نہ جانے کتنی بیٹیاں ہمیں اسی طرح گھروں پر بھی سن رہی ہوں گی میکے میں بھی سن رہی ہوں گی دیکھیے دو تین چیزیں اس میں ارض کروں گا بیٹیاں جب گھر پر آتی ہے نا تو ماں باپ کی خوشی اپنے مطلب کہ بہت خوش ہوتے ہیں ماں باپ کہ بیٹی رخصت ہوتی ہے پھر جب گھر آتی ہے رکتی ہے وہاں اوقات اس کے بھی بچے ہوتے ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے اور ایک خوشی کا سما ہوتا ہے ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو جتنے دن تک اس کے شوہر کی اس کے ساتھ رضا ہو اتنے دن یہ ماں باپ کا رخ جب شوہر کی رضا نہ ہو تو اتنے سے زیادہ پھر نہ رکے تاکہ اس کی اپنی جو گھر گرستی ہے وہ افیکٹڈ نہ ہو اور شوہر کی خوشی شوہر کی رضا بھی اس میں شامل ہونی چاہیے جو اس کے بچوں کے اببو ہوتے ہیں اور کہیں اگر ماں باپ کی اس میں خوشی ہو تو ماشاءاللہ اللہ بعض ایسے پیارے اور اپنائیت والے داماد بھی ملتے ہیں کہ جو بہت میچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر بناتے ہیں پھر دو سسرالوں کے اندر اتنی خوبصورت انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اس میں اتنا زیادہ ٹینشن یا پریشر نہیں ہوتا کہ وہ یہاں ہو وہاں ہو یوں مل جل کر ایک ترکی بن جاتی ہے تو ایک تو یہ ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے اور اس طرح خوشی کے ساتھ ایک ٹائمنگ گزرتی ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کی پیننگ نہ ہو پینک نہ ہو تو مزہ آتا ہے ایک اچھا رہی بات بہنوں بہن بیٹی گھر پر آئے اور بہو گھر پر ہے تو ان دونوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھی باہر سے آئی ہیں تو وہ آلریڈی گھر کے اندر ہیں تو اس بیٹی کو بھی چاہیے کہ اپنی بھا کی اس وقت کی جو گھر کی پوزیشن ہے کہ جو گھر کے اندر آلریڈی ہیں ان کی امپورٹنس کو بھی سمجھے آ کر وہ اوپر سے نہ آئے ان کے ساتھ میچوریشن کے ساتھ چاہیے کہ بھا کیا ہو رہا ہے بھابی کیا کر رہی ہیں بھابی میں بھی کچھ کر دوں میں بھی کچھ کر دوں یعنی کو بھی یہ فیل نہ ہو کہ اس نے آکر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر دیے بھابھیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آئیے چند دنوں کے لیے اس کو اتنی محبت دیں اتنا پیار دیں اتنا مان دیں کسدن بھی دیں کہ اس کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ میرے آنے سے میری بھابھیوں کو برا لگا اگر کوئی بات ناگوار گزری بھی ہو تو اس کو اگنور کریں دن رات چھوٹے بچوں کی بات آپ کو بری لگ جاتی ہے شور کی بات بری لگ جاتی ہے گھر میں رہنے والوں کی باتیں اچھی بری لگتی رہتی ہیں یہ تو مطلب کہ ہوتا ہی رہتا ہے کہ کیا کہہ دیا کیا کہہ دیے اس میں دو بھابیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی جب دو بہو ہیں تین بہو ہیں چار بہو ہیں اپس میں لینا کہنا سننا تو ہوتا ہے چھوٹی بہنوں میں ہو رہا ہوتا ہے مگر جو چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں ان کے اندر تو فیلنگ نہیں ہوتی لیکن بھابھی بھابھی میں ہو جا تو فیلنگ ہوتی ہے بھابھی اور نند میں ہو جا تو فیلنگ ہوتی ہے ان رشتوں کو نفرتوں میں ڈھالنے کے بجائے اس کو محبتوں میں ڈھالیں پیار میں ڈھالیں کیونکہ آپ فاصلے و نفرتیں پیدا کر کے خود آپ بھی رنجید آئے ہیں آپ کا بھی پریشانی کے ساتھ ہی ود گزرے گا اور آپ بھی مطلب گیبتوں میں چگلوں میں تومتوں میں بدگمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنا ہی جینا مشکل کر دیں گے اور فاصلے بھرنے سے گھر کے اندر فاصلے بڑھے ہوئے ہوں تو گھر کی دیواریں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں گھر کی دیوار اتنی ہے آپ کے فاصلے بڑھ گئے تو آپ خود گٹنگ کا شکار ہو جائیں گے فاصلوں کو کم کریں چھوٹا سا گھر بھی اتنا بڑا لگے گا ماشاوالا, ماشاوالا ماشاوالا. جو, ماشاوالا. جو ماشاوالا. میں ارض کروں وہ یہ کہ ایسے موقع پر جو ساس ہوتی ہیں کیونکہ ایک طرف وہ ساس ہے ایک طرف بیٹی ہے تو وہ ماں بھی ہے ساس بھی ہے تو اس کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ بیٹی آئیے بیٹی چلی جائے گی تو بیٹی کے آنے کے بعد اس کا رجحان ایسا نہ ہو کہ بہو سے کم ہو جائے کہ بہو کو ایسا لگے یا ان کو ایسا لگے کہ بیٹی آئیے تو اس نے مطلب ہمارے ساتھ کوئی نا انصافی والا برتاؤ م. کر دیا نہ ایسا بیٹی کو لگے کہ لگتا ہے کہ میری امی کو میری پرواہ نہیں ہے یہ دو جتنی دیکھو بہو کی طرف جاتی م. ہے بیلنس فائنلی یہ ہے جو ابھی اتر بھائی نے جملہ کہا بیلنس ہر ایک کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے اسی طرح بھائی ہے تو اس پہ وہ دیکھ رہے کہ بہن آئیے گھر پر تو وہ بہن کو عزت دے بہن کو محبت دے بہن کو پیار دے کہ اتنے دنوں کے بعد بہن آئیے بھلے چند دنوں کے لیے آئیے یا چند گھنٹوں کے لیے آئیے اور وہ چیزیں اس کی اپنی بچوں کی امی بھی دیکھے کہ میرے بچوں کے ابو اپنی بہن کے ساتھ کتنا پیارا انداز اختیار کرتے ہیں. یہ ہے ایک فیملی کو محبت و پیار سے رکھنے کا انداز مگر فی زمانہ اس طرح کا انداز اختیار کر لیں اس کا جہاں ہو وہ ہو وہ گھر میں کہہ سکتا ہوں کہ زمین پر نصیبوں والا گھر ہے کہ جس کے اندر اتنے پیار اور محبت اور اتفاق کے ساتھ لوگ رہیں گیبتوں سے بچ کر اور ایک دوسرے کا احترام کر کے اس میں احترام میں مسلم بہت ضروری ہے اور سب مل جل کر رہیں گے آپ کا فائدہ ہے آپ مل جل کر رہیں گے آپ کا فائدہ ہے اس کے منہ چرانے سے اس نے آنا بند نہیں کرنا اور اس کے مطلب مطلب اس نے آنا بند کرنا نہیں ہے اس نے اس گھر کو چھوڑنا نہیں ہے جب ہونا کچھ بھی نہیں ہے تو مل کر رہنے میں کیا آ رہا ہے نند کو یہ بھی تو سوچے وہ بھی تو کہیں بہو بن کر جائے گی آج جو انداز میں اپنی بھابھی کے ساتھ اختیار کر رہی ہوں کل میں بھی تو کسی کی بھابھی بنوں گی کل میں بھی تو کسی کی بہو بنوں گی اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سے بھی تو ہیں نند کہیں سے آئی ہوئی ہیں یہ بھی تو سلسلہ ہوتا ہے تو یہ بھی ہے سب اللہ تعالی آپ کو برکت دے جیسی کرنی ویسی بھرنے کے بھی کئی واقعات میں نے اس طرح کے پڑھے ہیں کہ جو خود بھابیوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنے والیاں ہیں تقدیر الہی ایسی کہ جب وہ کہیں جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ واٹ وی ڈ ہم نے کیا کیا تھا جو آج واقعی ہمارے میرا نام قمر رسول اطاری ہے اور میں کوٹ سلطان سے بول رہا ہوں میرا سوال آج سارے معاشرے میں یہ ہے کہ بعض اوقات مہمان جو ہے گھر میں آتے ہیں میزبان کے تو پندرہ پندرہ دن بیس بیس دن جو ہے وہاں رہتے ہیں تو اس صورت میں میزبان پر جو یہ بات بہت چھاق گزرتی ہے بہت ادمائش ہوتی ہے تو اس صورت میں مہمان کو کیا کرنا چاہیے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہرگیز ہرگیز مہمان کو میزبان و بوجھ نہیں بننا چاہیے کبھی بھی نہیں بننا چاہیے میں تو کہوں کہ اس طرح مطلب بندہ خرچہ کر کے کسی اور جگہ رہ جائے کرائے کی جگہ لے لے Allah Allah. لیکن بعض کا تو کرایہ بچانے کے لیے کسی کے گھر پر پڑے رہتے بالکل بالکل اچھا پھر اس کا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بالکل گھر کے راز بھی کھل رہے ہوتے ہیں سب اس میں یہ بھی ہے نہ بالخصوص کوئی بڑے شہر میں رہنے والا ہو یا کسی سیاحتی مقام پر رہنے والا ہو وہ تو بےچارا پھسا ہی اس کے پاس تو گیس وہ تو جیسے اس کو تو مہمان بنانا ہی پڑا نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ اتنے دنوں تک پڑے رہنا اس میں واقعی میزبان پر بوجھ پڑتا ہے گھر چھوٹا ہوتا ہے مجھے دلخراش ایک واقعہ پتا چلا کہ ایک کوئی شخص کسی کے گھر پر رات رکنے گیا وہ پہنچ گیا رات رکنے کے لیے وہ کیا کر سکتا تھا وہ کہہ رہے ماننا ماننا میں تیرا مہمان وہ بن گیا میں تیرا مہمان وہ گھر اتنا تھا کہ وہ جو اس گھر میں رہا ہے نا رات بھر رات بھر اس کے بچوں کی امی نے کچن میں وت گزارا ہے گھر میں گنجائش ہی نہیں تھی اما بچوں کی امی کہیں اور وت گزار اب خبر ہمارے بعض ممالک ایسے جس پہ اسٹوڈیو فلیٹ کہلاتے ہیں اسٹوڈیو فلیٹ تو ایک ہی ہے کمرے میں جاؤ ادھر باتھ روم بنا ہوا ادھر چھوٹا سا کچن بنا ہوا ایک ہال بنا ہوا ہو آپ کو جا کے بولے میں تمہارے گھر میں رہوں گا تو بچوں کی اپنی کہاں جائیں گی بچیاں کہاں جائیں گی خود وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس طرح نہیں کرنا ہاں کوئی میزبان خود ہی آپ کو کہتا ہے کہ آپ رکیے اور اس میں بھی آپ غور کرتے رہیں گور کرتے رہیں آپ تقاضے کرتے رہیں گے ڈیمانڈ کرتے رہیں گے سونے جاگنے کے اوقات آپ کے الگ ہوں ان کے راتوں کو سونے کی روٹی ہے اور مہمان بولتا ہے کہ میں راتوں کو جاگنے والا ہوں سارے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا آپ اور ہمارے اندر یہ سینس ہونا چاہیے کہ ہم کسی پر بوجھ تو نہیں بن رہے یہ سینس ہونا چاہیے اب ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں پیر صاحب اگر کسی گھر میں رہتے ہیں مدینہ مدینہ مطلب پیر صاحب گھر گھر میں رہ جائیں تو کیا بات ہے مدینے کی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سامنے والے کو اس بات کا کی ایک پوزیٹو فیلنگ ہوتی ہے کہ پیر صاحب گھر میں ہے نا برکت ہوگی رحمت ہوگی راحت ہوگی اور میرے لیے آسانی ہو جائیں گی وہ اس میں اس کو کوفت نہیں ہو رہی تھی کہ سامنے اس کو بہت اچھی ایک وہ عقیدت اس کی جو ہے نا عقیدت سے وابستگی عقیدت اس کی اس تکلیف پر غالب آ جاتی ہے ایک اور پہلو ہے سر بیٹی تو گھر پر آ گئی اصل میں اچھا ٹھیک ہے بیٹی تو گھر پر آ گئی نا اچھا پیچھے سے داماد صاحب بھی آ گئے اب بیٹی کا تو زین تھا چھٹیاں یہاں گزاروں گی اب داماد صاحب بولے میں اکیلا گھر میں کیا کروں گا چلو میں بھی چلتا ہوں اچھا وہ تو بیٹی تھی جو بھی وہ سندھی میں چند دال بسر جو بھی گھر پر موجود تھا کھا لیتی تھی اب داماد آیا تو دام اس کا تو دام ہی اتنا ہوتا ہے آدھا بھی نہیں کر سکتا بندہ اس کے چکر میں اب ایک دن دو دن تین دن مگر داماد بھی پنگڑا بیس دن رہنا ہے اب اس داماد کو جسے کہتے نا کہ وہ مان دینے کے لیے بےچارا یہ پریشان کیا کرے کیسے کرے کس طرح کرے ماحول پر اتر بہ بازوں کا داماد میں نے ارض کیا نا کہ داماد اتنے کوپریٹو ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ایک فیملی ممبر کی طرح نہیں ہوتے کوپریٹو ہوتے ہیں اور وہ اتنے مطلب کہ وہ گھر سسرال میں بھی بطور مہمان اپنے آپ کو اتنا وہ نہیں رکھتے بلکہ بعض اوقات بیٹوں کی طرح بھی رہنے والے داماد ملتے ہیں اب یہ نصیبوں کی باتیں ہیں کہ کس طرح کے مہمان کس طرح کے داماد آپ کو ملے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیک پرہزگار اور متقی سے اپنی بیٹی کی شادی کریں ایک اچھا نیک ہو جو نیک اخلاق کا مالک ہو نا اس سے اپنی بیٹی کی شادی کریں تاکہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی بیٹی کو بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا وہ خوف خدا والا ہوگا وہ حقوق کو سمجھنے والا ہوگا وہ حقوق ریبات کے معاملے میں بھی حساس ہوگا حقوق اللہ کو بھی سمجھتا ہوگا تو انشاءاللہ ایسی صورتحال کے اندر ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا ہماری دعوت امیر سنت بڑا پیارا ذہن دیتے ہیں کہ بیٹا بھی یا بیٹی بھی جو بھی صرف وہ مادری ماحول میں نہ ہو پورا گھر مادری ماحول میں ہو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے گفتگو میں نے سنی ہے اور میں یہ بار بار سوچنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ اگر یہ جو جتنے مدنی پھول آپ بیان فرما رہے ہیں ڈے ون لے کر آج تک اگر واقعی یہ ہمارے معاشرے کے ہر ہر فرد کے اندر اگر یہ آ جائیں اور بندہ ان کو اپنی ذات اپنی صفات کا حصہ بنا تو ہمارے معاشرے کو مثالی معاشرہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن جی مثالی گھر بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا لیکن یہ چیزیں راسک ہوں میری ذات میں آئیں یہ بھی تو نہیں ہو پاتا نا واہ جی جیسے میں جی, جی, جی, جی, بھی مثال کے طور پر میں سن رہا ہوں نگران شرا یار بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں کیا بات کرتے ہیں واہ سبحان اللہ لیکن میں نے بھی یہیں تک رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو یہ آ جائے راسخ ہو جائے یہ کیسے ہوگا تربیت سے ہوگا کوششوں سے ہوگا مدنی ماحول اختیار کرنے سے ہوگا صحبتیں۔ اچھی اختیار کرنے سے ہوگا سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے اب دیکھتے رہتے ہیں سنتے ہیں ہمارے کالیں آتی ہیں وہ اپنے آپ کو چینجز کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے رہیں اور قرآن کریم کے اس ارشاد کو پر یقین محکم ہو وہ ذکر ان ذکر تنفق اور سمجھاؤ کے سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا, فائدہ دیتا ہے, ہے اجازت دیں ان شاء اللہ تعالیٰ کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے چلتے امیر سنت کی